سوال ہے کہ ایک حاجی صاحب نے اپنے ہینڈ بیگ میں عطر کی شیشی رکھی تھی جو کھل گئی بیگ میں ہاتھ ڈالا تو آدھی انگلی بھیگ گئی کیا ایسی صورت میں دم لازم آئے گا حالت احرام میں خوشبو لگانا یہ جائز نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں ہو اور وہ عطر لگاتا ہے تو اس سے دم لازم آتا ہے لیکن عطر کتنا ہو کہ اگر ہاتھ میں عطر لگ گیا خوشبو لگ گئی کسی بھی قسم کی تو اس کے بعد دیکھنے والا یہ کہہ سکے کہ یہ زیادہ ہے جیسے ہاتھ سن گیا پورا تب تو دم لازم آئے گا اب آدھی انگلی کا جو بتا رہے ہیں یہ کثیر نہیں ہے بظاہر یہی پتہ چلتا ہے کہ آدھی انگلی پہ اگر جیسے بیگ میں ڈال رہا تھا انگلی ہینڈ بیگ میں اول تو یہ کہ حاجی صاحب کو کوشش تو یہ کرے عطر وغیرہ چادر پہ, پہ پہلے سے لگا لے چادروں کو پہلے سے معطر کر لے جب احرام کی نیت کیے اس سے پہلے اور اس کے بعد عطر کے شیشے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھے ہی نہیں اپنا جو لگیج ہوتا ہے جو وہ جمع کرانا ہوتا ہے بڑا والا بیگ ہوتا ہے اس کے اندر رکھے تاکہ غلطی سے بھی اس کے ہاتھ میں وہ نہ لگے اب ہینڈ بیگ میں اگر ہیدر کی شیشی تھی اور اس میں ہاتھ بھیگ گیا انگلی بھیگ گئی اب وہ کلیل ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر دم نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے صدقے کے معنیٰ وہی ہے جو صدقہ ہے فطر کی مقدار ہوتی ہے دو کلو آٹے سے اسی گرام کم و اللہ تعالیٰ عالم